بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا خاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وعلموا أن الله مع المتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يقضله ولا يسلمه صد اللہ رسول القوی العمین محترم انصار و مہاجرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے ایمان کی نعمت عطا فرمانے کے بعد اللہ نے ہمیں جہاد ہجرت اور نصرت کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور آج کس مجلس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کریں آپ حضرات خصوصاً وزیرستان والے لوگ اس اعتبار سے بہت ہی بختاور اور خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ حضرات کو جہاد افغانستان جو روس کے خلاف ہوا اس میں بھی بہت بڑا حصہ نصیب کیا اور جہاد افغانستان جو اس وقت امریکہ کے خلاف جاری ہے اس میں بھی آپ حضرات کا بہت بڑا حصہ ہے جس وقت امارت اسلامیہ افغانستان کا سقوط ہوا تو تمام کے تمام مجاہدین کی امیدوں کا محور اور مرکز یہی جنوبی اور شمالی وزیرستان تھا تمام مجاہدین نے ان علاقوں کی طرف ہجرت کی اور ان علاقوں کی طرف ہجرت کرنے کے بعد ان کو پناہ دینے والے آپ حضرات تھے آپ حضرات نے ان کو پناہ دی آپ حضرات نے ان کو مرکز بنا کر دیے آپ حضرات نے ان کو ٹھکانے بنا کر دیے اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو یہ خوش نصیبی عطا کی کہ آپ حضرات ان کے ساتھ ساتھ شہید ہوئے جنگوں میں ان کے ساتھ رہے اور دوسری خدمتوں میں آپ ان کے ساتھ رہے یہاں تک کہ آج آپ حضرات کا یہ علاقہ وزیرستان شمالی ہو یا جنوبی دشمن کے لیے ایک ٹارگیٹ بن چکا ہے یعنی اگر انسان یہ چاہے اپنے آپ کو معلوم کرنا چاہے کہ میرا ایمان کتنا پختہ ہے میرا ایمان کتنا مضبوط ہے تو اسے اس یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کافروں کے نزدیک کافروں کے نزدیک میں کتنا زیادہ قابل نفرت ہوں جتنی زیادہ نفرت آپ سے کافر کرے گا اس سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا ایمان کتنا پختہ ہے اگر آپ کافروں کے نزدیک بھی محبوب ہیں کافر بھی آپ کو پسند کرتے ہیں کافر بھی آپ کی عزت کرتے ہیں اور کافر بھی آپ کی تعظیم کرتے ہیں تو زب اللہ آپ سمجھ لیں کہ ہمارے ایمان میں کمزوری موجود ہے وہ منافق ہوتے ہیں جن کو کافر بھی دوست سمجھتے ہیں وہ منافق ہوتے ہیں جن کو مسلمان بھی اپنا سمجھتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہوا کرتے اللہ تعالی نے اس اسلام کی نعمت سے ہمیں کافروں سے جدا کر دیا ہے اس وقت صرف اور صرف دو باتوں پر ہم فخر کر سکتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ ہم یا انصار ہیں یا مہاجر ہیں کسی کو بھی اس بات پر فخر کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پشتون ہے یا عرب ہے یا عجم ہے نہیں نہیں ان باتوں کے فخر کرنے کی اجازت شریعت میں موجود نہیں اگر آپ کسی چیز پر فخر کر سکتے ہیں اور کسی چیز پر آپ ناز کر سکتے ہیں وہ نعمت یہ نعمت ہے کہ آپ کسی کے انصار ہیں یا آپ اللہ کے راستے میں مہاجر ہیں اس لیے کہ اللہ جل جلال وہ اس آیت میں فرما رہے ہیں وبین آ منو وہاں فی سبیل اللہ دو جماعتوں کو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ذکر فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ایمان لایا وہاں اور انہوں نے پھر ہجرت کی اپنے ماں باپ کو چھوڑا اپنے بھائیوں بہنوں کو چھوڑا اپنے گھر بار کو چھوڑا اپنے وطن کو اور مال و دولت کو چھوڑا و الوین آؤ دوسرا گروپ کون سا ہے جنہوں ان کو پناہ دی جنہوں نے ان کو ٹھکانے بنا کر دیے جنہوں نے ان کو مرکز بنا کر دیے جنہوں نے ان کو گھر دیا جنہوں نے ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کی جنہوں نے ان کے بال بچوں کو پناہ دی وہ اور پناہ دینے کے بعد دروازے کو سالہ نہیں لگا دیا بلکہ وہ ان کی امداد کی ان کے لیے اپنی جان کو قربان کیا ان کے لیے اپنے مال کو قربان کیا ان کے لیے اپنے گھر کو, کو قربان کیا ان کے لیے اپنے بال بچوں کو قربان کیا اپنے اپنے جوانوں کو قربان کیا کہ آپ نہیں دیکھتے کہ جو ڈرون حملے ہوتے ہیں اس میں اگر دو مہاجر ساتھی شہید ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ پانچ چھ انصار بھی شہید ہوتے ہیں اس کو حقیقی نصرت کہا جاتا ہے اس کو حقیقی انصار کہا جاتا ہے اولا اکمل منون حققہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر حکم لگاتے ہوئے فرماتا ہے یعنی جن لوگوں نے ہجرت کی اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں نکلنے والے مہاجرین کی امداد کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولا اکم المنون حققہ کہ یہی حقیقی مومنین ہیں۔ یہی حقیقی ایمان والے ہیں لہم مغفرت ان ان کریم اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور ان کو باعزت رزق دے گا باعزت رزق دنیا میں بھی دے گا اور باعزت رزق جنت میں بھی دے گا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جو مہاجر اللہ کے راستے میں نکلا ہو اور جس انصار نے اللہ کے لیے قربانی دی ہو وہ کبھی کسی کے سامنے خیرات مانگتا ہے نہیں کبھی بھی نہیں جس شخص نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی دلیل نہیں فرمائے گا اور جس شخص نے اللہ کے لیے کسی مجاہد کی امداد کی ہوگی کسی مہاجر کی نصرت کی ہوگی اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے, اسے رسواں نہیں فرمائے گا پہلا نقطہ یہی ہے کہ الحمدللہ آج ہم اس مجلس میں بیٹھے ہیں ہم میں سے بعض مہاجرین ہیں اور بعض انصار ہیں یہ اللہ کی مہربانی ہے مجھ سے ایک ساتھی نے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے ہجرت کی ہے اور وزیرستان کا بیڑا غرب کیا ہے وزیرستان کو تباہ و برباد کیا ہے وزیرستان کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا ہے وزیرستان کو پاکستانی فوج کا نشانہ بنایا ہے تو میں نے اسے کہا کہ دوست تم ایک بات کو سمجھو کہ یہ جو مجاہدین اور مہاجرین آپ کے پاس آتے ہیں یہ غیرت مند لوگ ہوا کرتے ہیں اور غیرتمن انسان غیرتمن انسان کے پاس جایا کرتا ہے اگر آپ حضرات کے اندر غیرت نہ ہوتی تو مہاجرین کبھی بھی آپ کے پاس نہ آتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیرت جیسی نعمت عطا کی ہے اسلام کے اوپر مر مٹنے کا جذبہ آپ کو دیا ہے اسلام کے خاطر قربان ہونے کا جذبہ آپ کے جوانوں میں آپ کے بوڑھوں میں اللہ نے ان کو نصیب کیا ہے اس وجہ سے یہ مہاجرین اور مجاہدین آپ کے پاس آتے ہیں ورنہ ان مہاجرین میں سے اکثر وہ لوگ ہیں کہ جو کروڑ پتی ہیں اپنے علاقوں میں لاکھ پتی ہیں اپنے وطن میں لیکن یہاں آ کر آپ سے ایک کمرے کا سوال کرتے ہیں یہ آپ کی غیرت ہے اگر آپ بغیرت ہوتے نا زبہ تو یہ مہاجرین آپ کے پاس نہ آتے مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات انصار ہیں اور ہم مہاجر ہیں اس نسبت سے میں چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا اسٹڑک ہو نہیں تھا وہ کمزور نے کر دیکھا جنیٹر سارا چلا ہو ہم پشتوں ہر سے بجلی نہیں تھا اردو بجلی سارا چلا ہو اقبل بجلی میں اشتاد ہے انشاءاللہ ٹھیک شو اسٹڑک ہو نہیں ہے اللہ جل جلالہو قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُ الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارُ فِيكُمْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ <الْمتقیم> بعض لوگ پاکستان کے جہاد اور افغانستان کے جہاد میں فرق پیدا کرتے ہیں اور یہ کہا کرتے ہیں کہ مجاہدین کو چاہیے کہ افغانستان جا کر لڑے پاکستان کے ساتھ جنگ نہ کریں اس لیے کہ پاکستان ہمارا ماما ہے پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی چاہیے تو ان حضرات کی خدمت میں چند باتیں میں عورت کرتا ہوں اگرچہ مجھے یہ امید ہے کہ اب وہ حالات نہیں رہے جو کہ پہلے تھے جس وقت ہم نے سب سے پہلے پاکستان کے فوجیوں کے خلاف اور پاکستانی حکومت کے خلاف بیانات کیے تو ہمارے خلاف بہت زیادہ باتیں ہوئی لیکن آج الحمد جوانوں کا جذبہ بن چکا ہے بوڑھوں کا جذبہ بھی بن چکا ہے اور مسلمان الحمدللہ للہ اس بات کے لیے تیار ہو چکا ہے کہ ہم نے پاکستان اور افغانستان دونوں جگہ میں جہاد کرنا ہے ہمارے امیر المومنین ایک ہیں مولا محمد عمر مجاہد وہ افغانستان میں بھی ہمارے امیر المومنین ہیں پاکستان میں بھی ہمارے امیر المومنین ہیں افغانستان کے جہاد کو بھی ہم افضل سمجھتے ہیں پاکستان کے جہاد کو بھی ہم افضل سمجھتے ہیں اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ اہل کتاب یعنی یہودارہ کے ساتھ جنگ کرنا افضل ہے وہ اہل کتاب جو کہ افغانستان میں ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں وہی اہل کتاب وہی و نصارہ پاکستانی فوج کو ہمارے خلاف لڑا رہے ہیں آپ چاہے افغانستان میں جہاد کریں آپ چاہے پاکستان میں جہاد کریں دونوں افضل جہاد ہے یہ باؤنڈری کا فرق یہ سرحد اور حدود کا فرق یہ شریعت میں موجود نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ باؤنڈری کے فرق کو نہیں جانتے تھے کہ یہ ایران ہے اور یہ روم ہے اور یہ فارس ہے نہیں جہاں کہیں بھی اسلام مظلوم ہو جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہو جہاں کہیں بھی مسلمان کافروں کا نشانہ بن جائے وہاں جہاد کرنا ہم پر فرض ہے لیکن چونکہ اس وقت پاکستانی فوج اور پاکستانی حکومت مجاہدین کے خلاف سب سے بڑا کردار ادا کر رہی ہے اس لیے پاکستانی فوج کے خلاف جہاد کرنا زیادہ افضل ہے اللہ جلو کا ارشاد ہے <تصفيق> یا الذین آمنوا اے ایمان والو قاتلوا الذین من جو کافر تمہارے نزدیک ہیں ان سے لڑو جو کافر تمہارے نزدیک ہیں ان سے جنگ کرو وہ لے جدوفی کم اور چاہیے کہ کافر تمہارے اندر سختی پائے ہمیں کافروں کے خلاف سخت ہونا چاہیے کافروں کے ساتھ ہمیں نرمی نہیں کرنی چاہیے پاکستانی فوج نے جو خیا جو غداری مسلمانوں کے ساتھ کی ہے یہ غداری افغانستان کی فوج نے نہیں کی ہے میرے بھائیوں دوستو اللہ تعالی نے ہمیں ایک بہت عظیم نعمت نصیب کی ہے اگر چھوٹے بچے کو سونا دے دیا جائے یا ہیرے اور جواہرات اس کے سامنے رکھے جائیں تو اس کی قیمت کو نہیں سمجھتا اللہ تعالی جہاد کو آج آپ کے گھر میں لے کر آیا ہے ہمیں آج لمبے لمبے سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی نے یہ جہاد ہمیں اپنے گھر کے اندر عطا کیا ہے پاکستانی فوج نے ہمیشہ ہمیں ہمیں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے یہ ڈرون حملے جو ہوتے ہیں اس کو امریکہ والے نہیں کرتے صرف اگر پاکستان کی حمایت اور پاکستان کی امداد اور پاکستان کا تعاون ان کے ساتھ نہ ہو تو یہ ہمیں ہمارے وطن کے اندر نہیں مار سکتے آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے بھائیوں کو روز شہید کیا جاتا ہے اور ہمارے گھروں کے اوپر بمباری کی جاتی ہے ہماری ماؤ کو شہید کیا جاتا ہے ہماری بہنوں کو شہید کیا جاتا ہے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کو شہید کیا جاتا ہے اور ہمارے انصار بھائیوں کو شہید کیا جاتا ہے اور اس کے باوجود ہمارے دماغ کام نہیں کرتے پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو امریکہ سب کچھ کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کرتا ہے لیکن اگر پاکستانی حکومت اور پاکستانی فوج ان کے ساتھ امداد نہ کرے پاکستانی فوج اور پاکستانی حکومت ان کے ساتھ تعاون نہ کرے تو یہ ہمارے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اس لیے جوانوں کو بھی بوڑھوں کو بھی بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا وطن اسلامی پاکستان ہے ہمارا وطن جمہوری اور کافری پاکستان نہیں ہے میں خود پاکستان کا رہنے والا ہوں لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جیسے علاقے کو بیت اللہ شریف میں ایک نماز پڑھنے کا اجر ایک لاکھ نماز کے برابر ہے اس علاقے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے واسطے چھوڑا اور اسلام کے واسطے آپ نے ہجرت کی اسی طرح آج ہم نے بھی پاکستان ہمارا وطن ہے لیکن پاکستانی حکومت کے خلاف اور پاکستانی فوج کے خلاف ہم چھ سال سے مسلسل جہاد میں مصروف ہے یہ آپ حضرات کی قربانی ہے یہ آپ حضرات کی قربانی ہے اگر آپ حضرات قربانی نہ کرتے تو ہم نہ امریکہ کے خلاف کر سکتے تھے اور نہ ہی پاکستان کے خلاف پاکستان کو برباد کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے لیکن پاکستان کے اندر شریعت کو نافذ کرنا ہمارا مقصد ہے جو لوگ آج بھی ان پاکستانی حکمرانوں اور ان پاکستانی فوجیوں سے اخلاص کی توقع رکھتے ہیں اور اچھائی کی توقع رکھتے ہیں ان کو لال مسجد کا واقعہ اپنے تصور میں لانا چاہیے لال مسجد میں جو بچیاں شہید ہوئیں وہ ہماری بچیاں تھیں وہ ہماری بہنیں تھیں وہ ہماری بیٹیاں تھیں ان میں ہماری مائیں شہید ہوئیں ان میں ہمارے علماء شہید ہوئے ان میں ہمارے طلبا شہید ہوئے ان میں ہمارے جوان شہید ہوئے اور عام طریقے سے ان کو نہیں قتل کیا گیا بلکہ ان کو آگ میں جلایا گیا بموں کے اندر ان کو جلایا گیا فاسک فورس بموں کے ساتھ ان کی لاشوں کو جلایا گیا اور پھر ان کی لاشوں کو نالوں کے اندر پھینک دیا گیا قرآن کریم کو لیٹرین میں ڈالا گیا قرآن کریم کے عدت اوراق کو نجاستوں اور پشاب میں ڈالا گیا یہ پاکستانی فوج ہے اور یہ پاکستانی حکمران ہیں جن کے بارے میں آج تک بعض لوگوں کے ذہنوں سے گندگی صاف نہیں ہوتی اس لیے اے میرے انصاروں آپ حضرت کو میں یہ اللہ کا یہ پیغام سنانے آیا ہوں یا ایوہا الذین آمنوا اے ایمان والو قاتلوا الذین یلونکم من الکفار جو کافر تم سے نزدیک ہیں ان سے قتال کرو علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جو یہود انصارہ کے ساتھ دوستی کریں ایسی دوستی جس میں ایمان خطرے میں پڑ جائے وہ کافر ہو جاتا ہے آج کے یہ حکمران اور آج کی یہ فوج ان کا حکم بھی کفار کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یادارا اولیاء اے ایمان والو یہود انارہ کو اپنا دوست مت بناؤ بادم اولیا او باد یہ سارا آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے وہ میں تم میں سے جو ان یہود نصارہ کے ساتھ دوستی کرے گا اس کا حکم بھی یہود نصارہ کی طرح ہوگا یہ قرآن ہے یہ وہ کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے یہ کوئی انجیل کی آیت نہیں ہے یہ اللہ کے کلام کی آیت ہے اللہ تعالیٰ قرماتا ہے بشیر المنافقین بئنن لہم عذابا علیما اے پیغمبر کہو صلی اللہ علیہ وسلم اے پیغمبر آپ خوشخبری سنا دیجئے کے منافقین کو دردناک آزاد دیا جائے گا کون سے منافقین اللہ کافرین من دون المومنین جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں ان لوگوں نے افغانستان کے مجاہدین کو چھوڑا عرب و عجم مہاجرین کو چھوڑا اور انہوں نے امریکہ اور یہود ان کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑا اس کا نتیجہ آج کیا ہے اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ پاکستان کے اندر خود پاکستان کے خلاف مجاہدین کھڑے ہوئے ہیں اور پاکستان میں ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہماری ناموش کمال ہو رہی ہے ہمارے بچیاں محفوظ نہیں ہمارے بچے محفوظ نہیں ہمارا خون محفوظ نہیں ہماری جانیں محفوظ نہیں ہم رات کے وقت اطمینان کے ساتھ سو نہیں سکتے کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ان کافر حکمرانوں نے اور ان مستق فوجیوں نے ہماری عزت اور ہماری ناموس اور ہمارے دین اور سب چیز کو بیچ ڈالا ہے اس لیے میرے دوستو بزرگوں سب سے ہماری درخواست یہ ہے آپ حضرات کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قربانیوں پر قربانیاں کرتے ہیں لیکن اپنے قربانیوں کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھتے آپ حضرات کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں ان قربانیوں کا مقصد ہے ان قربانیوں کا مقصد افغانستان میں بھی شریعت لانا ہے اور پاکستان میں بھی شریعت لانا ہے آخری یہ کیا طریقہ ہے کہ ہم اپنی جانوں کو افغانستان میں جا کر قربان کرتے ہیں کہ وہاں شریعت آ جائے لیکن ہمارا اپنے گھر کے اندر شریعت موجود نہیں ہے عجیب سخاوت ہے کہ ہم افغانستان میں اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے اٹھارہ ہزار پاکستانی جوانوں نے قربانیاں دی لیکن پاکستان میں ہم کیوں آخر بے نظیر اور نواز شریف کے منتظر رہتے ہیں نہیں ہم پاکستان میں بھی امیر ملا محمد عمر مجاہد اللہ ان کی حفاظت فرمائے ان جیسا امیر چاہتے ہیں آپ حضرات چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے آپ حضرات ہماری ان باتوں سے متفق ہیں یا مخالف ہیں زور سے بتائیں اللہ تعالی آپ حضرات کو خوش رکھے دوسری بات یہ کہ جہاد کرنا اسی طرح فرض ہے جس طرح کے نماز پڑھنا آپ حضرات نے مجھے پہلے کہا ہے کہ آپ لوگ تھکے نہیں ہیں تھکے تو نہیں اگر تھکے ہیں تو چھٹی دیتے ہیں لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آج پانچ سال بعد شاید میں یہاں آیا ہوں مجھے معلوم نہیں اس سے پہلے میں کب یہاں آیا تھا چھ سال میں ایک دفعہ پہلی دفعہ میں اس مسجد میں آیا ہوں لیکن آپ حضرات ہر روز بی بی سی اور ریڈیو سنتے ہیں اس میں ایک ایک گھنٹہ آپ میں لگا کر رکھتے ہیں. وہ, کیا ہے؟ وہ سب جھوٹ بولتا ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے مسلمان حضرات جو ہے بی بی سی اور ریڈیو کو بہت اچھی طرح سنتے ہیں تو چھ سال کے اندر آپ سے ایک گھنٹہ نہیں صرف آدھا گھنٹہ میں چاہتا ہوں لیکن جو سچ ہوتا ہے جو حق ہوتا ہے اس کا اپنا اثر ہوتا ہے آپ دیکھیں یہ جو کتا ہوتا ہے نا کتا اس کے سزے کا کیا نام ہوتا ہے कुتی. جانتے ہیں آپ لوگ کی بیوی کا نام ہوتا ہے یہ جو کتی ہے یہ جب سال میں دو مرتبہ بچہ دیتی ہے کتنا دو مرتبہ بچہ دیتی ہے اور ہر مرتبہ تقریباً چھ اور سات بچے دیتی ہے اور یہ جو دنبا ہوتا ہے تو ہے تو اس میں جو ورت ہے ہاں ورت ہے یہ جو قصہ ہوتا ہے دمبا ڈمبے کی بیوی بی کو کیا کہتے ہیں دومبی کہتے ہیں وہ سال میں ایک دفعہ بچہ دیتی ہے اور بقرعید میں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے اس کو جب کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح ہے یا نہیں لیکن آپ بازار جائیں تو آپ کو آج بھی بہت سارے دمبے ملیں گے لیکن کتے آپ کو نہیں ملیں گے کیوں اس لیے کہ وہ حرام ہے اور یہ حلال ہے حرام چیز میں برکت نہیں ہوتی ہے اور حلال چیز میں برکت ہوتی ہے آپ نے اگر ڈیوٹیو بہت زیادہ سنا ہوگا بی بی سی بہت زیادہ آپ نے سنی ہوگی لیکن ان اللہ آج کے اس بیان سے آپ کافی سفایا ہوگا اس لیے کہ حلال چیز حلال ہوتی ہے ہم نے پاکستان کا جہاز اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ حضرات کی امداد سے شروع کیا ہے وانا میں ہمارے خلاف جنگ شروع جاتی ہے تو ہم میرا لی جاتے ہیں میرالی میں شروع ہو جاتی تو ہم چلے جاتے ہیں اور مسجود میں شروع ہو جاتی تو ہم میرا شاہ چلے جاتے ہیں یہ وزیرستان میں گون گون گون کر یہ چھ سال کے اندر جب ایک آدمی ہمیں نہیں ملتا تھا مجاہد آج شمالی وزیرستان میں تقریباً پچاس ہزار کے قریب مجاہد موجود ہیں اور مسجود تو ماشاء اللہ پورا کا پورا مجاہد سے بھرا ہوا ہے یہ جہاد کی برکت ہے اور یہ حلال جہاد کی برکت ہے آخری بات جہاد مجھ پر بھی فرض ہے آپ پر بھی فرض ہے یا نہیں اس لیے کہ جو مسلمان ہے اس کے اوپر جہاد فرض ہے جہاد کی دو قسم علماء بتاتے ہیں ایک جہاد اقدامی ہے ایک جہاد دفاعی اس وقت پوری دنیا میں جہاد دفاعی ہو رہا ہے یعنی مسلمان اپنا دفاع کر رہے ہیں اپنی عزت و ناموز کا دفاع کر رہے ہیں اپنی جان و مال کا دفاع کر رہے ہیں اپنے بچوں اور بچیوں کی عزت و ناموز کا دفاع کر رہے ہیں اور جہاد جب دفاعی ہو وہ ہر مرد و عورت پر فرض ہے یہ علماء کا فتوا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے. جہاد جب دفاعی ہو تو اسی طرح فرض ہے جس طرح کے نماز فرض ہے اس میں ماں باپ کی اجازت بھی ضروری نہیں ہے بیا بے خوب تشتی اس نہ تشتی ان شاء اللہ اسی لیے میں کہتا ہوں پہلے باپ کو آگے جانا چاہیے بعد میں بچہ اس کے پیچھے پیچھے جائے گا انشاءاللہ دوارہ راضی بھی راضی کا کپان ہے جس طرح نماز فرض آئین ہے اسی طرح جہاد کرنا بھی فرض عین ہے مختصر انداز میں بات کروں گا اگر کوئی شخص حج کرے اور وہ یہ کہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے یہ بات ٹھیک ہے یہ وہ سڑے حج نہ رو ہے منزو نا معاف بس صحیح ہے آپ کا پھر تو مسلمان مسلمان سایس یو 1.5 دے ہا روجے کو نسی لیکن زکات نہ ور زکات واجب شو تے بیا نہ ور کبی انکار کوی زہ ور ک ش زکات نہ ور کون ہو اسا حکم وی کافر وی کنا سایس اس جہاد لمبران ہوے گا یو سڑے زکو تبلیغ سے منزینہ کوم روجے نستم حج کوم جہاد ضروری ہونا دمو ده سو ده حکم سیوی وسط غلیظ هست مشکل مثلا نصب جهاداً فرض به منزنه فرض به جهاد نہ ہسو کر پر زون بچ کولے نش یا جہاد مول سرکئی یا زون جان سرکئی یا جب اثرکئی جب سر جہاد دا سے جہاز تو نہ خبا ضرور چو اس آخری خبر مل گیرے تو نہ دیا دا کوفر دے کفر یو خود ترک جہاد یو دے انکار جہاد دس اور بہا توجش تا یو ترکہ جہاد دے جہاد نہ کول دا سڑے سڑے گنہگار کیجی لکھے چے یو سڑے منزین نہ کوی لیکن منی اے منزینہ مو بان فرض دے ہاں لیکن نہ کری دا سڑے کافر نہیں لی. لیکن گنہگار یو احتیاط یو سڑے بہت دا دا کا پھر سونا اس بلا لیکن تر کے جہاد طرح طرح کے گناہگار کی جی خو خاطر نکی بیا خلوص نشتا بیا نجات نشتا ذکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یو صحابی رغ نعمان بن بشیر نمی جی آوے یا رسول اللہ ذ کام لیکن صدقانا ورکوم جہاد نہ کوم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورتا وہ فرمائے لا صدقۃ ولا جہاد فبم تدخل الجنہ جہاد نہ بغیر جنت وسلم مبارک باندھ سمر دے جنت سوکان دے جنا خوش کو پنجا وقت منزی نا کی پنجا وقت منزی نہ کمال خدا دے چتا دحت تہجد کے اشراق کے یوابین کے دا کمال دے پنجہ وقت منزین کول دا کمال خون دا خو فرق دی واجب خلاصہ دا در خبرین اموک اول ہجرت نصرت دا خبرہ باندہ زونی نہ کوئی کے مہاجرین دا عزت ہو کے مہاجرین قدر ہو دا محتاج دے پر غریبی دے غریبی دے پر نہ دے دلتا دا جہاد دے پر روغلے تے دیمہ خبر اتا سو مج انصار اے انصار انصار مطلب مددگار سو مر مشکل وی بیا اپ دا امداد ہو کے جنت پچار وی پچار دے نہ دے جنت پچار وی بیا انصاری ہو کے مجے استاد ہو اول بلتا خلق کرین ناور ور کیے مج بندہ بمباری کی یہ دا گھٹ نہ جڑسے کیر نہ ور گئے بے تہ جنت غورے اوہ جنت خدا سے لو لو مرجان نہ جڑسے وے دے تے پکے دے تارک جمیل سب کیسیٹ ور وے پتہ لگا کی سمرہ کیमती جنت ہے دیکھو اللہ تعالی تس تڈیر گھٹ فضیلت در کڑے دے انصاری تاں انصار ڈیر گھٹ کمال لری ڈیر گھٹ فضیلت لری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ نہ ہجرت کڑیو مکہ فتح شو بیا مکہ تے گڈ نہ چھو یعنی نمو گبر خو انصار تر جوریزی بیا دعا و کرل اللہم مرحمی الانصار اے خدا انصار بند رحم مکا و ابناء الانصار انصار بچون بند رحم مکا و ابناء ابناء الانصار انصار المسیون بند رحم مکا دا فضلت اللہ تعالیٰ تس درکلے دی دو ایم خبر پاکستان جہاد افغانستان جہاد مجھ بانڈری نمانو مجھ صحابہ مجھ پیغنبر دا بانڈری نمانو چیر دا بانڈری دا افغانستان دا, دا پاکستان دا سنگل خبر دے پنزا عملی ندے نماز روزہ زکات حج جہاد نماز روزہ زکات حج دا پاکستان کام فرض دے افغانستان کام فرض دے سرخم بدرنا تیری جی بیا جہاد افغانستان کے فرض دے پاکستان کے فرض ندے دا سنگل اسلام نا. پاکستان کام جہاد فرض دے افغانستان کام جہاد فرض دے دوارے یو شیئر ٹک شو در ام جہاد دا جہاد بار قیامت اللہ دے پر ناشتہ د جوان دیر مختصر جوان دے دا شے تیاری کول پچار دے درے گانتے وقت ملاوی جی کنا سٹوڈنٹ آئی سکول شے درے گانتے بعد بیا ختم د سمرہ جاڑا کئی بیا نا ملاوی جی وقت زکا جہاد شے مال سارا جان سارا جب سارا سمرہ امکان بھی جہاد شے اخبرائی سلگا دا خبرکمو تس آخر شے وقت روکا نا کی مو خود وکڑو. نا دا, دا کفر ہر عملتی نے گڑبڑ آخری شدید نا مدع سے مول چھ سوک جہاد انکار کبھی اگا کافر دے پوشیوائی لکھا چھ سوک منزین انکار کبھی اگا کافر دے دا سے اللہ دے وہ لیکن سوک جہاد نہ کبھی اگا گناہگار دے کافر نہ دے دا سے دے لکھا چھے یہ سڑے مسلمان دے منزینہ نہ کبھی گناہگار خودیاں نہ دے تو مش تس تس پچار دے خدا تا خدایتا گناہگار لوڑ یا یا پرحیزگار لوڈ شو سوش پچار دے پرحیزگار لوڈ شو زکا اپیل میں تستداد دے چھے دا جہاد شے اقبل حصہ ولد چھر اقبل کوولئی نشی بال باش تربیت ہوکے دا جہاد دے پارا رتلنکے وقت شے پاکستان شے جہاد نور سخت کیج دا خلج آسے گزارا شرید دے نا انشاءاللہ دانا سخت جہاد پاکستان کے کی شروع کیج لال مسجد لال مسجد انتقام ہم فرض دے منہ باندھ یا دے روان کہ کم شروع نہیں آئے اگر انتقام بدلا فرض باندھے توس باندھے ہم فرض دے تس باندھ مشتول باندھے دا فرض ذرا زنی تیار جہاد ختم شب ہے نہ دے جہاد او اس شروع شب بس دا خبرہ ترہ تسن اجازت غارم دعاو کہے چھے اللہ تعالیٰ کما حق خبرہ شوئے یا عبان نعمل کا ولد توفیق میں سن اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد علیہ وسلم یا اللہ ہمارے مہاجرین کی امداد فرما اے اللہ انصار کی امداد فرما اے اللہ یہ غیور لوگ ہیں غیرتمند لوگ ہیں اے اللہ تو بھی غیرتمند ہے اے اللہ اپنے غیرت بند بندوں پر رحم فرما اے اللہ دشمنوں کے اسلحوں کو ناکام فرما اے اللہ دشمنے کو جہازوں کو ناکام فرما اے اللہ ان لوگوں پر کافی ظلم ہو چکا ہے اے اللہ ان لوگوں کی امداد و نصرت فرما اے اللہ آئے روز ان پر یہ کفار حملے کرتے ہیں اے اللہ ان کفار کو ان کے اپنے وطنوں میں زلیل و نابود فرما اے اللہ ان کافروں پر اور ان کے ایجنٹوں پر پاکستانی حکمرانوں اور ناپاک فوج پر اے اللہ ایسے زلزلے اور عذاب نازل فرما کہ یہ تباہ و برباد ہو جائیں اور مسلمانوں کو اسلامی حکومت پاکستان میں افغانستان میں ہندوستان میں اور پوری دنیا میں نصیب فرما اے اللہ ہمارے مجاہدین کی حفاظت فرما اے اللہ تفیق یہ جو ہمارے سامنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ ان کو مزید تقوع عطا فرما اے اللہ ان لوگوں نے جو خدمت کی ہے ان میں مزید برکت عطا فرما اے اللہ مہاجرین کی محبت ان کے دلوں میں مزید پیدا فرما اے اللہ ان لوگوں نے جو قربانیاں کی ہیں اسے بھی قبول فرما مزید قربانیاں کرنے کی توفیق پتا فرما اے اللہ تجھ پر تیرے نعمتوں پر تیرے جنت پر اور تیرے جہنم پر اور تیرے تمام وعدوں پر اور حق وادوں پر ہمارے یقین کو مستحکم فرما اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما اے اللہ ان جوانوں کو فدائی حملوں کے لیے قبول فرما اے اللہ ان جوانوں کو شہادت کے شہادت کا عاشق و دیوانہ بنا دے اے اللہ جو یہاں پر سفید ریش بیٹھے ہیں اے اللہ ان کو اے فقیر کا جانشین بنا دے اے اللہ مریضوں کو شفا عطا فرما اے اللہ مریضوں کو شفا عطا فرما اے اللہ مریضوں کو شفا عطا فرما اے اللہ محتاجوں کی حاجتوں کو پورا فرما اے اللہ مسکینوں کی غریبوں کی فقیروں کی حاجتوں کو پورا فرما اے اللہ جن کے گھروں میں وفات یا طرح کی دوسری مصیبتیں آئی ہیں اے اللہ ان کی مصیبتوں کا بہترین اجر عطا فرما اے اللہ جن کے گھروں میں شہید شہید ہوئے ہیں اے اللہ بیوہ وغیرہ ہیں یتیم ہیں اے اللہ ان کو بہترین اجر عطا فرما یا اللہ اسلام کے لیے دی ہوئی قربانیوں کو اپنے حضور میں قبول فرما اے اللہ محسود مجاہدین اور ان کے علاقے کو فتح و نصرت سے سرفراز فرما اے اللہ پورے شمالی اور جنوبی وزیرستان میں شریعت کے غلبے کو ہمارا مقدر بنا دے اے اللہ یہاں سے مجاہدین کو اٹھا کر پورے پاکستان اور ہندوستان میں انقلاب کا سبب بنا دے اے اللہ افغانستان میں ہمارے ان ساتھیوں نے بہت قربانیاں دی اللہ ان کو قبول فرما لے اے اللہ افغانستان پاکستان کے جہاد میں ہمارے خون کو قبول فرما لے اے اللہ ہمارے خاتمے کو شہادت بنا دے اللہ صلی وسلم على سیدنا محمد علیہ وصحب وبارک وسلم رحمت الحمد للہ